صبح نظل ملک کے بل سبحان نظل عزت ودمت ہے یہ لفظ عظمت نہیں ہے عظمت ہے فتنی کی وجہ سے ہم نے کچھ نہیں لکھا صرف یہ تصحیح کر کے ایک ہینڈ بل چھاپ دیا پر ہماری مسجد میں لگ گیا کہ صحیح لفظ جو ہے وہ عظمت ہے یہ را جو ہے مفتو ہے یعنی زبر کے ساتھ اب آپ سوچیں کہ عظمت کے کیا معنی ہے فیروز الغاج جو اردو لغت ہے وہ اٹھا کر دیکھیے آپ کہ بھائی یہ لفظ ہے یا عظمت ہے یہ عظمت تو اردو لغت میں بھی اس کا تلفظ یہی لکھا ہوا ہے کہ یہ لفظ آزمت ہے عظمت نہیں عظمت ہے راہ جو ہے یہ زبر کے ساتھ اب یہ جب ہم عربی میں پڑھیں اس کو تو اب آپ کو تعجب ہوگا آپ مسئلہ نہ پوچھتے میں نہیں بتاتا عربی کی جو دنیا بھر کی مشہور لغت ہے المنجد تو المجد میں عظمت یعنی را پر جزم لگا کر پڑھیں عظمت اس کے معنی کتے کو ہڈی ڈالنے کے ہیں اب بتائیے کتنا فرق پڑ جائے گا لفظ عظمت اور عظمت میں عظمت تو عظمت والا جو عام طور پہ ہم کہتے ہیں عظمت والا بہت بڑا اور اگر عظمت پڑھا جائے راہ پر جزم پڑھا جائے تو صاحب منجد نے اس کے معنی کتے کو ہڈی ڈالنا لکھا ہے اس لیے جہاں فساد آ جائے مانے میں تو اس سے بچا جائے تو اب یہ جو راہ ہے اس کو متحرک یعنی زبر کے ساتھ پڑھا جائے